الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا جہاں تذکرہ کیا ہے اور روزوں کی فرضیہ اور کے کچھ احکام و مسائل جہاں پہ ذکر کیے ہیں پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا ذکر بھی کیا ہے فرمایا ہے شہر رمضان اللہ عمز الفی القرآن حد الناس وبی من الہدا والفرقان رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے یہ سرچمہ ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے ان نا انضرنا ہوتی رہ یا ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے اور جو قدر والی رات ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ خیر من الف شہر وہ ایک مہینے بہتر ہے یہ رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ وہ لوگ بھی جو سارا سال قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے رمضان و مبارک میں ایسے لوگ بھی قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کرتے ہیں ویسے تو عبداللہ اللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر جامع ترمزی اور سلا نبی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میرے والد گرامی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فی کم اقرا القرآن کہ میں قرآن مجید کتنے دنوں میں پڑھوں کتنے دنوں میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا القرآن فی شاہرن ایک مہینے کے اندر اندر قرآن مجید پڑھ لے تو ایک مہینے سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے ایک مہینے کے اندر اندر کم از کم ایک مسلمان آدمی کو مکمل قرآن مجید تلاوت کر لینا چاہیے اور اوسطاً روزانہ کا ایک پارہ یہ بنتا ہے اور اگر کوئی آدمی روٹین بنا لے تو ایک پارہ تلاوت کرتے ہوئے چالیس منٹ پینتالیس منٹ زیادہ سے زیادہ اتنا کا وقت لگتا ہے ابتداء میں ہو سکتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگے لیکن جب آدمی اپنی روٹین بنا لے مسلسل تلاوت کرتا رہے تو ایک عام آدمی بھی پونے گھنٹے میں بآسانی ایک سپارہ تلاوت کر سکتا ہے اور دن میں اتنا وقت نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تو بہرحال رمضان المبارک میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر لیتے ہیں اور اس کی طرف رجحان بھر جاتا ہے یہ بھی ایک خوش آئند مسئلہ ہے اس کی تلاوت کے کچھ آداب اور احکامات اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم اِدام رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اس کے اندر یہ بات موجود تھی وہ اللہ مسل قرآن اللہ طاہر مسترک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو طاہر کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے ایک مسلمان مؤمن آدمی وہ گرو سے ہو یا غرو غیر ہو وہ طاہر ہوتا ہے ہاں جمبی آدمی اور عورت حالت جنابت میں مرد یا عورت اور اسی طرح عورت یہ طاہر نہیں ہوتے کیونکہ اللہ سب تعلیٰ نے ان دونوں کو طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے حائدہ عورت کے بارے میں فرمایا ہے فایدہ من فاتو تو مل کہ وہ جب تہارت حاصل کر لیں تو پھر ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جنبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان کو تم اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تہارت حاصل کر لو اس سے معلوم ہوتا ہے حایضہ اور جنبی یہ ظاہر نہیں ہوتے لہذا یہ پرانے مجید کو چھو نہیں سکتے پکڑ نہیں سکتے ہاں قرآن مجید کو چھوئے بغیر تلاوت بہر حال یہ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان امیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی آدمی با وضو ہو کر قرآن مجید کو چھوتا ہے وضو کر کے قرآن کو پکڑتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ بہتر اور افضل بات ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تقول قلوب یہ دلوں کے تقوے کی نشانی ہے کہ بندہ جتنا زیادہ تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں جتنی زیادہ ان کی تعلیم وہ دل کے زیادہ تقوے کی دلیل ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے سوال کرو طلب کرو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے اس کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے بالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے قبل پڑھتے اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمضی ہی و ہی یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر اسی طرح سیدنا انس نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے تو فرماتے ہیں کانس کے راتن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تو کسی الفاظ کو لمبا کھینچ کھینچ کے تیری کے ساتھ جلدی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے تھے تسلی کے ساتھ اطمینان سکون کے ساتھ الفاظ کو لمبا کھینچ کھینچ کے پڑھتے بطور مثال انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورت فاتحہ کی چاند ایتیں پڑھ کے سنائی فرمایا یم اللہ یم الرحمان الرحیم لفظ اللہ لمبا کھینچتے لفظ الرحمن وہ بھی لمبا خطے لفظ الرحیم اس پر بھی مد کرتے اس کو بھی لمبا کھینچتے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تھی سیدہ حفصہ سے روایت ہے مس احمد میں اور سُنو نبی داؤود میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دونوں سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کیسے تھی آپ قرآن سے پڑھا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ آیاتن آیاتن آپ ہر ہر آیت پر وقف کرتے تھے آیت چھٹی ہو یا آیت بڑی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر وقف کیا جائے آج کل یہ قرآن مجید پر جو پاکستان سے تباہ ہوتے ہیں قرآن مجید ان کے اوپر ایتوں کے اوپر بھی لوگوں نے رموز اوقاف لگائے ہوئے ہیں تو وہ درست نہیں ہے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی قرآن مجید تباہ ہوتا ہے وہاں کم از کم آیات پر کوئی رمز نہیں ہے غسل کا یا فصل کا یہ پاکستان میں ہی تاج کمپنی والوں نے بیماری شروع کی ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ہر آیت پر آپ وقف کرتے بطور مثال سور فاطیہ کی چند ایتیں پڑی فرماتی ہیں یق بسم اللہ الرّحمن الرّرحیم یاقیف بسم اللہ الرّحمن الرحیم پڑتے وقف کرتے ثم یقول الحمدللہ اللہ العالمین ثم یاقف پھر الحمدللہ اللہ العالمین پڑھتے غف کرتے پھر پڑھتے الرحمن الرحیم پھر وقف کرتے پھر پڑھتے مالک یوم الدین وقف کرتے ها قذا كانت قراته صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا قران پڑھنے کا طریقہ کار آپ کی ذات کا انداز یہی ہوتا تو قران مجید فرقان حمید کو ٹھہر ٹھہر کر الفاظ کو ان کا پورا حق دے کر لمبا کھینچ کے پڑا جائے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے فرمایا ہے وہیل قرآن ترتیلا قرآن پڑھے ٹھہر ٹھہر کر اور ٹھہرنا کہاں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر دکھایا ہے آج کل لوگوں میں یہ بھی بیماری عام ہو گئی ہے بالخصوص جہاں پر آئے ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی وہاں پر دو دو تین تین چار چار آئے اکٹھی ایک سانس میں ملا کے پڑ جاتے ہیں تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے وہی طریقہ ایک مسلمان اور مومن کو اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان امکمہ حقوق ہو تلاوت کرنے کی توفیق فرمائے اما علیہ اللہ علیہ زیادہ لے لو چلو کدا رہنا آرمی نے ہاں غلطی سے یہ بانے یہ سامنے رکھ لے۔ ہاتھ نہ لا لے بس۔ جاو گل سے وغیرہ بلوچستان میں ہوں کپڑے بھی وہ ساتھ پکڑ بھی سکتے ہیں۔ ڈائریکٹمنٹ اور مارک کرنے ہے۔ سن سو کرنا۔ نہیں